سور توبہ کا تیرہواں رکم اور گیارہویں پارے کا دوسرا رکم ارشاد فرمایا وسابلین ونسار مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے اس سے وہ مہاجرین مراد ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینے منورہ کی طرف بھی ہجرت کی اور انصار سے اٹھاسی انصاری صاحبہ مراد ہیں ایٹی ایٹ کہ جو مدینے منورہ سے منا آتے حج کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبا کے مقام پر جمرت العقبا یعنی وہ بڑا شیطان جسے کنکریاں ماری جاتی ہیں پہلے دن اس مقام کے قریب مینا کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر جن ایٹی ایٹ کرام نے بیعت کی یعنی وہ ایمان لائے اور اسلام کی مدد کا انہوں نے تہیا کیا یہ تین سالوں میں تعداد کو پہنچے ہیں اور پھر انہوں نے مدینے جا کر اسلام کی خدمت کی اسلام کو پھیلایا اور تیسرے سال انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ عرض کی کہ آپ مدینہ شریف آ جائیں ہم اسلام کی مدد کریں گے اور انہیں کی دعوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں مدینے کے رہنے والوں نے جس محبت کا ثبوت دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر نکل رہے تھے تو آپ شدید رنجیدہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بڑی محبت فرماتے 53 زندگی کے سال آپ نے یہاں گزارے ان کی فضاؤں سے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ ول وسلم کو محبت تو آپ بار بار پیچھے مڑ کر مکے کو دیکھتے جب آپ ہجرت کر رہے تھے اور پھر آپ نے اس موقع پر دعا کی اے پروردگار دگار تری خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکئی مکرمہ کو حرم قرار دیا میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں پروردگار تو مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں عطا فرما تو آج بھی آپ مدینہ شریف جائیں اور وہاں پوچھیں فین حرم تو وہ آپ کو مسجد نبوی شریف کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے ہنا کا حرم تو وہاں کے رہنے والے آج بھی مدینہ شریف کی مسجد نبی شریف کو حرم کہتے ہیں اور حرمین شریفین اسی مناسبت سے کہلاتے ہیں کہ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے حرمین شریف ہیں اور یہ تجربہ بھی ہے کہ مکئی مکرمہ میں انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں اور مکئی مکرمہ بڑا ہی پیارا شہر ہے اس میں خوب برکتیں ہیں لیکن جب مدینے جاتے ہیں تو ہر عاشق کا یہ تجربہ ہے کہ حضور کی دعا کا ظہور ہے مدینے میں مکے سے دگنی برکتیں ہیں پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں رہنا پسند نہ فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ جن مدینے کے رہنے والوں نے اسلام کے لیے اتنی خدمات آپ نے دیسن مدینے منورہ ہی کو بنایا اور حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ فرمایا کہ عائشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی کا وشال جس مقام پر ہو ان کی قبر بھی اسی مقام پر بننی چاہیے گویا کہ آپ نے یہ فرما دیا کہ میں نے زندگی میں مدینے کو پسند کیا تو بعد وسال بھی میں مدینے منورہ ہی میں رہنا پسند کرتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کی برکتوں سے مدینہ مالا مال ہے تو انصار کی تعریف کی گئی اور ان مہاجرین کی تعریف کی گئی جو جنہوں نے اسلام کی بنیاد میں بڑی محنتیں کی ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام صحابہ کرام کا مقام ہے مگر ابتدا کے اندر جب کہ اسلام پر چلنا بہت مشکل تھا ان حالات میں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون سے اس اسلام کی آبیاری کی ہے ان کا مقام سب سے بلندو بالا ہے سابقون مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ہیں سب قتلے جانے والے ہیں وہ ولین تب احسان اور وہ صحابہ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی اور وہ بعد میں ایمان لائے ردی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا وہ ردو ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یعنی اللہ انہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ان کے دل باغ باغ ہو جائیں گے وہ فرمایا اور اللہ نے تیار فرمایا لہم ان کے لیے جنات تجری ایسے باغات کہ جن کے نیچے روا دوا ہیں تحتہل انہار خالدین فيها ابدا ان کے نیچے نہریں روا دوا ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے و مممن حولکم من الاغاب منافقون اور مدین منورہ کے ارد گرد بعض دیہاتی منافق ہیں ومن آہل المدینہ اور مدینے کے رہنے والوں میں سے بھی بعض منافق ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں مرادو علم نفاق وہ منافقت کے عادی ہو چکے ہیں کوئی نشانی کوئی موجزہ ان کے ایمان کا باعث نہیں بنتا یہ نفاق کے عادی ہیں لا ہم تم انہیں نہیں جانتے نہ لمحم ہم انہیں جانتے ہیں یعنی ہم انہیں سزا دیں گے سنو آگوہم مررت نے انقریب ہم انہیں دو مرتبہ سزا دیں گے یعنی دگنی سزائیں دی جائیں ایک تو کفر کی سزا اور دوسرا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سزا کے کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں سما پھر یو الى عذاب بن اوین پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف وہ آخرو نہ ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا عملا خلطن سی آ کچھ اماد انہوں نے برے کیے اور کچھ امال انہوں نے اچھے کیے تو اچھے اور برے اعمال انہوں نے مکس کیے ملا لیے اللہ ان قریب ان کی توبہ قبول فرمائے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی تین قسمیں تھیں ایک تو وہ تھے جو منافق تھے ان کے لیے فرما دیا گیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی دوسرا جو طبقہ تھا وہ مسلمانوں کا تھا لیکن اس طبقے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ تھا کہ جس نے فوراً حضور کی آمد کی اطلاع سنتے ہی توبہ کر لی اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے توبہ میں تاخیر کر دی تو جنہوں نے فوراً توبہ کر دی انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے شریف تشریف لا رہے ہیں تو یہ رسیاں لے کر مدینہ شریف پہنچ گئے اور اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ مسجد نبی شریف کے پلر سے ستونوں سے ہمیں باندھ دو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے اور کھولیں گے نہیں ہم اسی طرح بنے رہیں گے اب کیا ہوتا جب نماز کا وقت ہوتا یہ تبعی حاجات کا وقت ہوتا تو انہیں ان کے رشتہ دار کھول دیتے اور پھر یہ دوبارہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیتے نہ یہ سوتے تھے نہ لیٹتے تھے اسی طرح بنے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جب تک اللہ تعالی حکم نہیں فرمائے گا میں انہیں نہیں کھولوں گا چند دنوں تک یہ بندے رہے اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی توبہ اللہ تعالی نے قبول فرما لی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ہاتھ مبارک سے انہیں کھولا اور جب حضور نے کھولا تو یہ حضور کی خدمت میں رونے لگے اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مالوں کی وجہ سے ہم اس عظیم جہاد سے پیچھے رہ گئے اور جس مال نے ہمیں نقصان پہنچایا یہ مال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ قبول کر لیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارا مال قبول کرنے کا حکم نہیں دیا تو وہ رنجیدہ ہو گئے ان کا یہ تھا کہ اگر حضور مال قبول کر لیں گے تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا کہ حضور واقعی ہم سے راضی ہو گئے ہیں اس یہ آئےت کریبا نازل ہوئی خز من بن اموالی اے محبوب ان کے مال کہ صدقے آپ لے لیجئے قبول کر لیجئے تو تو اور مال قبول کر کے آپ انہیں پاک کر دیں وہ تو زکی ہیم اور ان صدقات کے ذریعے آپ انہیں ستھرا کر دیں پاک کرنے والا اللہ ہے سترہ کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے مال لے کر انہیں پاک بھی کر دیجئے اور ستھرا بھی کر دیجئے اس سے حضور کا مقام و مرتبہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب قریب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو وہ مقام دیا کہ حضور جس پر نظر کرم فرما دیں تو بی اذن اللہ اسے پاک بھی فرماتے ہیں اور اس کے دل کو منور بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے اور ہمارے دل کو منور فرما دے وسلی علیہ اور ان کے لیے دعا کیجیے آپ دعا کریں گے ان کے دل خوش ہو جائیں گے پتہ چلا کہ صحابہ کرام حضور کی دعا حاصل کرنے کے کتنے متمنی ہوتے تھے کہ حضور دعا کریں گے خوش ہو جائیں گے آج بھی ہم یہی تمنا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے جب مدد مانگی جاتی ہے تو ایک طریقہ مدد کا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ازن سے مدد مانگنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس شخص کا بیڑا پار فرما دیتا ہے ان سولہ سکن الحم بے شک اے محبوب آپ کی دعائیں ان صحابہ کے سکون کا باعث ہیں آپ دعا کرتے ہیں ان کے دل خوشی سے منور ہو جاتے ہیں اللہ علیم اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے علم یا علم کیا انہوں نے نہ جانا ان اللہ ہوا یقبل ان عن ہی بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے یا خود صدقات اور وہ صدقات بھی قبول فرماتا ہے وہ ان اللہ طرح اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے وہ کولیاں ارے محبوب آپ فرمائیے اے توبہ کرنے والوں اپنا عمل کرو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ پس اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے عامال کو دیکھیں گے وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اور انکریب تم عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے فیو نبی اکم بیما پس تم تمہیں تمہارے تمام کاموں کی خبر کر دے گا اچھے عامال پر اچھا صلاح ہے اور برے اعمال پر اللہ کا عذاب ہے جو جو غذبے تبوک پر گئے تھے ان کی تعداد مفسرین نے تیس ہزار لکھی تو تیس ہزار صحابۂ کرام حزب تبوک سے واپس آئے تو چند مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے سستی کی اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے جانور تو بڑے طاقتور ہیں ہم تھوڑی دو چار دنوں کے بعد پہنچ جائیں گے چلو کل پہنچ جائیں گے اس طرح کرتے رہے اور جنگ نہ ہو سکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تصریف لے آئے تو انہیں یہ اطلاع مل گئی اب یہ بڑے پریشان ہوئے لیکن توبہ میں ان سے تاخیر ہو گئی وہ مسلمانوں کا گروہ جس نے اپنے آپ کو مسجد نبی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا انہوں نے توبہ میں جلدی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ مسلمان آئے ارض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی آپ کے سامنے جھوٹا بہانہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جھوٹا بہانہ آپ کے سامنے چل بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آپ اللہ کی اطلاع سے ہماری نیتوں کو جان لیں گے ہم آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے صحیح بات یہی ہے کہ کوئی عذر نہ تھا سستی کی وجہ سے ہم جہاد میں حاضر نہ ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں سے کوئی بات نہ کرے کوئی نہ انہیں سلام کرے نہ ان کے سلام کا جواب دے نہ کوئی ان سے کوئی معاملہ نہ کرے اس طرح چند دن گزرے تو پھر آپ نے ان کی بیویوں سے فرمایا کہ تم بھی ان سے تعلقات ختم کر کے اپنے میکے کے چلی جاؤ تو بیویوں نے کہا یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طلاق واقع ہو گئی آپ نے فرمایا نہیں نکاح باقی ہے مگر اللہ تعالی کا حکم ہے اب وہ مسلمان پچاس دن تک انہوں نے اس طرح زندگی گزاری کہ مدینہ شریف میں جو وہ گلیوں میں چلتے کوئی ان سے بات نہ کرتا کوئی ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہ ہوتا ان کے رشتہ داروں نے حضور کے حکم پر ان سے قطع تعلق ہی کر لی اب یہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے گزرتے مسجد نبی شریف میں حاضر ہوتے اور جب حضور کی نگاہیں دوسری طرف ہوتی تو اشک بھری نگاہوں سے سرکار کا جلوہ دیکھتے اور جب ان کی نگاہیں دوسری طرف ہوتی تو حضور انہیں پیار اور محبت سے دیکھتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے اس طرح یہ پچاس دن گزرے دشمنانی اسلام کے قافلے آنے لگے اور وہ اپنے جاسوس اور سفیر بھیجنے لگے اور کہتے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ مسلمانوں نے ایسا سلوک کیا ہے اور تم ہمارے پاس آ جاؤ ہمارے روم کے بادشاہ نے بھیجا ہے ہم تمہیں یہ دیں گے یہ عہدہ دیں گے تو وہ رونے لگتے اور کہتے کہ ہائے افسوس ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ کافر یہ سمجھنے لگے کہ ہم کفر کی طرف جائیں گے ہرگز نہیں ہم حضور کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے اس طرح پچاس دن گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمائی بخشش سے پہلے جب وہ ایام گزر رہے تھے اس دوران یہ آئےت کریما نازل ہوئی وہ آخرون مرجون اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں ایما یو یا تو اللہ انہیں عذاب دے وہ اما یتوب علیہ یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے اللہ علیم الحکیم اور اللہ عملہ حکمت والا ہے پھر اگلی آیتوں میں ان کی توبہ کا ذکر ہے وہ ہم آگے سماعت کریں گے اب آیت نمبر ایک سو سات میں مسجد درار کا ذکر ہے مسجد زرار منافقوں نے بنائی مسجد قباء کے قریب تاکہ قباء کے نمازی کم ہو جائیں اور یہ مسجد بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو کمزور لوگ مسجد قبا نہیں پہنچ سکتے ان کمزور لوگوں کو آسانی ہو جائے اور یہاں نماز کے لیے آ جائیں لیکن چونکہ یہ مسجد حضور کی بغض میں بنائی گئی تھی یہ منافقین حضور کے خلاف سازشیں کرتے تھے اس لیے قرآن مجید فقان حمید نے اسے مسجد درار فرمایا یعنی اسلام کو نقصان دینے والی مسجد والذین اتخذو والذین اتخذو وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے وہ اور کفر پھیلانے کے لیے یعنی حضور کی تعظیم لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے وہ تفریح الموک اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے و لمن حارب اللہ و من قبل اور اس شخص کا انتظار کرنے کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کی یہ ابو عامر تھا کہ جو پکا منافق تھا یہ ان منافقوں کو کہہ کر گیا تھا کہ میں روم جا رہا ہوں تم ایک مسجد بناؤ اور یہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کرو لوگوں کو تیار کرو کہ تمہاری تعداد اچھی خاصی ہو جائے گی تو مجھے اطلاع دینا میں روم کی فوج لے کر مدینے پر حملہ کروں گا ان لسنا قرآن مجید فقان حمید نے پہلے ہی فرما دیا اور ضرور ضرور۔ وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے مسجد حسنا بھلائی کے لیے عبادت کے لیے اور دین کے لیے بنائی ہے یہ قسمیں ضرور کھائیں گے لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے دل میں بخذ رسالت ہے اللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے ان لکاذبون بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں اب بتائیے یہ مسجد ہے جسے قرآن نے بھی مسجد قرار دیا لفظ مسجد آیا لیکن پھر بھی اس مسجد میں پاؤں رکھنے سے حضور کو منع کر دیا گیا اب یہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کی افتتاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کر کریں تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسجد تو بنا لی آپ کے مبارک قدم بس اس مسجد میں آ جائیں ایک نماز آپ پڑھا دیں پھر اس کے بعد یہاں پر نمازیں ہوں اللہ کا ذکر ہو اللہ اللہ ہو لا تقوم اب ابدا اے محبوب اس مسجد میں کبھی قدم بھی مت رکھنا کیوں اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد حضور کے بغض میں ہے لسجن اس ال تقوا من اول یومین احق ان تقوم فیہ۔ ضرور وہ مسجد مسجد قبا جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوے پرہیزگاری اور لاہیت پر رکھی گئی وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور نمازیں ادا کریں فی رجالوئیں توہر مسجد قبا کے پاس ایسے مرد ہیں کہ جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے فرمایا طے اہل خبا تمہاری پاکیزگی کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی تمہاری پاکیزگی کا کیا عالم ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو صرف ڈھیلے ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ پانی سے اچھی طرح جگہ کو صاف کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ان کی تعریفیں فرمائی تو آج بھی ماڈرن قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اشتنجا کرتے وقت شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے اتنا چوس لباس پہنتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور پاکی ناپاکی کی ان کو پروا نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے اکثر عذاب قبر کا شکار ہوتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے اسی طرح بعض ماڈرن لوگ کے متعلق یہ سننے میں آیا وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں پانی نہیں بہاتے حالانکہ اہلِ قبعہ کی تعریف اس پر کی گئی کہ وہ پانی سے اچھی طرح طہارت کرتے ہیں واللہ یحب المطاہرین اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانِن خیرن اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ ہارن اب صورت الطوبہ کی آیت نمبر ایک سو نو میں مسجد درار اور مسجد قبا ان کے درمیان موازنہ کیا گیا اور فرمایا گیا افامن اعلی تقوام و ردوان کیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد اللہ سے ڈر پر اور اللہ کی رضا مندی پر رکھی خیر وہ بہتر ہے ام من اسس بنیا نہ شفا جروف ان ہار یا وہ بہتر ہے جس نے اپنی بنیاد ایک ٹوٹے ہوئے گڑے کے کنارے رکھی فنہار بھی ہی فیناری جہنم تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں دہے پڑا یعنی وہ بنیاد جو جہنم کی گھڑے کے کنارے پر ہے کہ جو بنیاد اپنے بنانے والوں کو لے کر جہنم میں گر پڑے ایسا شخص جس نے ایسی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس نے ایسی مسجد بنائی کہ جو مسجد اسے جنت میں لے جائے گی یقیناً جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے اللہ کی رضا مندی پر ہے وہی اللہ کا گھر ہے وہی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا باعث ہے واللہ لا قوم اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا انہوں نے اس مسجد کو توڑ دیا توڑنے کے بعد جو لکڑی وغیرہ استعمال ہوئی تھی اس پر آگ لگا دی اس مسجد کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا پھر یہاں پر مدینہ منورہ کے لوگوں کا کچرا اور کوڑا کرکٹ جو ہے یہ یہاں پر جمع ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے صحابہ اس جگہ پر گھر بنانے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے بلکہ اس کے پاس سے گزرنے کے یعنی اس کے اوپر سے یا اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہ فرماتے تھے فرماتے یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید فقان حمید نے مذمت فرمائی ہے اب جب یہ مسجد کو گرا دیا گیا تو فرمایا گیا اللہ یا زالو بنیا نی بنو ری بتن قلوب اللہ قلوب ان کی یہ مسجد یہ بنیاد یہ تعمیر ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی اس کا افسوس انہیں ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں واللہ اللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے یہ سوریہ توبہ کی آیت نمبر 110 ہے جس کے اندر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کے گرائے جانے کے بعد منافقوں کے افسوس کا ذکر ہے اس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن بعض حضرات جو ہیں وہ اس طرح جوڑتے ہیں کہ سوریہ توبہ کا نمبر نو اور سور توبہ جو ہے وہ قرآن پاک کی نویں سورت ہے گیارہواں پارہ ہے اور وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو تباہ ہوا تو نواں مہینہ اور گیارہ تاریخ تو گیارہ تاریخ سے مراد لیتے ہیں جی گیارہواں پارہ اور وہ نویں مہینے سے مراد لیتے ہیں نوی سورت اور کہتے ہیں کہ وہ جو منزلہ تھا وہ ایک سو دس منزلہ تھا تو آیت نمبر جی کیا ہے ایک سو دس پھر کہتے ہیں کہ یہ جو سور توبہ ہے اس میں دو ہزار ایک الفاظ ہیں تو یہ واقعہ دو ہزار ایک میں ہوا اس کام وہ جوڑ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ذکر ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی رائے سے کلام میں گفتگو کرنا خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول قرآن فل یاد <النَّار> او اوکا مقلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنی رائے سے کوئی کلام کرے قرآن پاک میں اپنے خیال سے اپنی عقل سے مگر دلائل کے اور اس کی وہ اتھارٹی نہ ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے آج دنیا نے تسلیم کر لیا خود امریکی عوام اس بات کو تسلیم کر چکی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر خود یہودیوں نے اڑایا ہے خود امریکی انتظامیہ نے اڑایا ہے گو کہ یہ بہت بڑا نقصان تھا لیکن ان کے ذہن میں جو فوائد تھے کہ افغانستان پر قبضہ ہو جائے گا پھر عراق پر قبضہ ہو جائے گا تیل سونا چاندی ہیرے جواہرات رکھنے والی زمینوں پر قبضہ ہو جائے گا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو نقصان ہے اس سے زیادہ ہمیں یہ فائدہ ہو جائے خود امریکی ریپورٹس اور اخبارات اس بات کو لکھتے ہیں کہ امریکہ کی عوام کو یہ سمجھنے میں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایک ڈرامہ تھا انہیں سمجھنے میں پانچ سال لگے پانچ سال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ خود امریکی انتظامیوں اور یہودیوں نے مل کر ایک ڈرامہ کیا تھا جس کا مقصد مسلمانوں پر حملہ کرنا اور اس کا بہانہ تلاش کرنا تھا اللہ تبارہ کا تعالی زیادہ جانتا ہے واللہ اللہ عالم و باقی یہ بات تو ضرور ہے کہ جو کافر بڑی بڑی بنیادیں بناتے ہیں بڑی بڑی تعمیر بناتے ہیں یہ تعمیرات انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ تعمیر ان کے لیے بائی سے ندامت ضرور بنے گی کہ ہم یہ سن چکے ہیں کہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے مرتے وقت اتنا ہی زیادہ صدمہ ہوتا ہے